اور ابراہیم کے دیں سے کون من پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے اور بے شک ضرور ہم نے میں اسے چن لیا اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلت والوں میں ہے